اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قرطاسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا باوكم قل لله مزرم فی خوبر يؤمنون يؤمنون الله کتابی اب سرح مبارکہ میں اس ردو قدا کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیوں کے سکھلانے پڑھانے سے مکے کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مکالمہ تھا اور مخاجہ تھا لیکن جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں یہ صورتیں جو ہیں سورہ انعام اور سورہ آراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچا پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے تو وہیں سے بیٹھے ہوئے انہوں نے ریشہ دوانیاں کرنی شروع کر دی تھی اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زدم زدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرق بہتر ہے جو بتوں کو پوچھتے وغیرہ وغیرہ اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے وہ ماہ قدر الماحق کا قد اور انہوں نے ہر چیز قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی اس قالو جبکہ انہوں نے کہا ماں انضر اللہ بشرش جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز کیٹیگوریکل ڈینائل چونکہ یہ لوگ جو تھے مکے والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ کہ یہ سب خیال ہے وہم ہے اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری نہیں کسی پر اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے لہذا جواب میں مشرقی نے مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے ان من اندر کتاب نظی جاب ہی موسا ان سے پوچھیے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسا نے کرائے تھے کیا وہ من گڑت تھی موسا کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من اندر کتاب النزیج آب ہی موسا دور الحد الناس کی جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی تج آلو سا تم نے اسے ورک ورک کر دیا ہے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تم دلہا و تک فون کثیرہ کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتوا فروشی کے لیے تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ اور یہ کہ عام لوگوں کی دستخص میں نہ ہو وا تم علم تالم ونتم والا آبا تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آباؤ اجداد جانتے تھے اول اللہ کہیے یہ سب اللہ نے نازل کیا تو بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی انجیل بھی اللہ نے نادل فرمائی تھی اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازی فرمایا ہے سم زر فی خوز آبون پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجیے وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر کھیلتے رہیں وہ ہاتھ آ کتاب النزل ناہ اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نادر کیا ہے بڑی بابرکت ہے مصدق الوی بین جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے ول تنزلہ ام قرآ و تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں ام القرآ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ام القرا قرآے کی جمع ہے قرآ بستیوں کی ماں بستیوں کی جڑ بستیوں کی بنیاد ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے کہ جو گویا کہ اس کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے دارالخلافہ کہے دارالحکومت کہے تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت لیکن یہ کہ عرب میں جزیرہ نمایاں عرب میں مکہ مکرمہ کو ام قرآق کی حیثیت حاصل تھی یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں پھینک تو یہ کہ کعبہ تھا تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لیے آتے تھے ان کا مذہبی مرکز تھا پھر یہ کہ جو قریش کو خاص طور پر ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص مونوپلی حاصل ہو گئی تھی اور وہ بھی اسی کعبے کی برکت کی وجہ سے اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی قافلے آتے تھے جاتے تھے یہیں سے ہو کر جو یمن سے قافلے چلتے تھے مکے سے ہو کر شام کو جاتے تھے شام سے آتے تھے مکے سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے یہ ام القرآ ہے تو اے نبی ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے تاکہ آپ ام قرآہ میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں اور من ہاولہ اور جو ان کے ارد گرد ہیں اب یہ من ہا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اس لیے کہ ایک ماحول امیجیٹ ہے ایک ذرا اور فاصلے پر ہے ایک اور فاصلے پر ہے اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی پرانے بر اعظم تین تھے ایشیا یورپ اور افریقہ باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر جدیافت ہوا ہے آسٹریلیا اور انٹارکٹک اور انٹارکٹیکا جو ہے تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان تین بر اعظموں کی تینوں براعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے ہیں تقریباً یہ علاقہ جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں یہ مڈل ایسٹ تو اس کے لیے بس نومر ہے صحیح لفظ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطہ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے ایشیا مل رہا ہے افریقہ مل رہا ہے اور اس جنکشن پر یہ جزیرہ نمایاں عرب واقع ہے لہٰذا یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے تو من ہاؤ میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا پورا عرضی بھی آ جائے گا ولبین یوں منون ابلا آخرت اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی مشرقین میں سے بھی ایک تو وہ جو سرے سے منکر ہیں باس بادل موت کے لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے اب جن اٹھنا ہے جواب دہی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے وہ اعلیٰ صولا یہ ہافور اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں میں سے تمام کرام مہاجرین من اسلمط اللہ کا زیبر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منسوب کر دی نمبر ایک اور نمبر دو وہ اوکالا ولم یوہ شعر اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناعت کے اعتبار سے اللہ کی, کی طرف کوئی شعر منسوخ کر دینا یا یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شہ وہی کی گئی ہے یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں کیا ان کی سیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہوا اسلم ایک اور تیسری بات ہے جو یہ کہ کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا پھر بھی یہ کہ زبان میں یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی ولاؤ طرزی قمرات کی موت اور کاش کے تم دیکھ سکتے جب کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے نظا کے عالم میں ہوں گے ولبلائے کہ تو اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اخرجو انفسکم نکالو اپنی جانیں الج یو نازاب الماکن تم تک اللہ غیر الحق آج تمہیں نہایت حامت آمیز سزا دی جائے گی عذاب دیا جائے گا بسب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرح منسوخ کر کے ناحق حق باتیں وکن تم ان آیات ہی دستک اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے استقبال کر کے ایراض کرتے رہے تھے وَلَقَدْ یہ تمون اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں تمہارے وہ خدم و حشم نہیں کوئی تمہارے حمایتی نہیں کوئی جماعت و جمعیت نہیں چونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں وہ کلحم آتی ہے یوم قیامت فردہ قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا اور ظاہر بات ہے اکیلا آدمی کھڑا ہوگا نہ اس کے رشتہ دار ہیں نہ, نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے نہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہے اور نہ ساز و سامان ہے قدم و حشم ہے کچھ بھی نہیں لقد یہ تمونا فرانہ کبا خلق ناک اب جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اب یہ نوٹ کیجیے خلق ناک و اب اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے ایک تخلیق عالم ارواہ میں ہوئی تھی اس وقت میں سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے نہ کوئی کسی کا باپ تھا نہ کوئی کسی کی ماں تھی ارواہ کے مابین کوئی رشتے داری نہیں تھی یہ رشتے داریاں تو پھر عالم ختم میں ہوئی ہیں آکر کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے پھر اولاد کا معاملہ ہے پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے یہ ارواہ کے مابین کوئی اس طرح کی رشتے داری نہیں تھی تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمام انسان وہاں موجود تھے فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں اور جب ہم سے عہد لیا گیا تھا رشت و میں بلا تو مجرد ارواح تھی اس وقت کوئی جسم نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر مشابقت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے وہ طرف تم اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا یہ اصل میں کیا ہے میری ایک انا ہے میری ایک روح ہے وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے پہلا غلاف تو یہ جسم ہے پھر اس گلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے کپڑوں کے اوپر جو مکان کا غلاف ہے ہم غلاف در غلاف جو ہے ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ جو اصل نفس العمری ہے ہماری ہماری روح وہ در حقیقت ان غلافوں میں نپٹی ہوئی ہے تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چڑھا دیے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو ورا ظہور اپنے پیچھے وبا نرا ماہ کم شفا کم اندین تم کمفی انفی کم شرکا اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارش ہی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شر ہیں سفارش کریں گے تمہیں بچا لیں گے چھڑا لیں گے ہمارے محاسمے سے ہماری پکڑ سے لق تقتہ بے اب تمہارے ماں بہن سارے رشتے ٹوٹ چکے یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی تمہاری شفات نہیں کر سکتا کسی نے شیخ ابوالقادر جی رانی کو سمجھا ہو تو بھی اعلان برات کریں گے باقی محوم جو ہے لاتا منات وہ کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں لیکن جن کو اولیاء اللہ کو انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قتقتہ بین وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے بینکم کتکتر بین ما تم تقرم اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں تم سے جاتی رہی جن کا کہ تم ذور کیا کرتے تھے جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے ان اللہ فالک الحب و یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے دیکھیے عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانا زمین میں ڈالا آپ نے وہ پھٹتا ہے اس میں سے دو کھپلے سی ہی نکلتی ہیں یا آم کی گٹھلی ہے زمین میں دبائی ہے گٹھلی پھٹے گی اس میں سے دو پتے نکلیں گے یہ کون کر رہا ہے اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے جو بھی اللہ تعالی نے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے یہ کرنے والا کون ہے فائل حقیقی کون سے جیسا کہ شیخ ابو القالب جیلانی ہی کا نام آیا کہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے جو وسایا ہیں ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے اپنے بچے کے لیے وصیت لکھی تھی اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ لا لافا الحقیقت ولا مؤثر اللہ حقیقت میں مؤثر اور فاعل اللہ کے سوا کوئی نہیں تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے اس کے عزم سے ہے کوئی فعل کا ارادہ تم کر سکتے ہو لیکن فعل کا بل فیل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو اللہ کے حکم سے ہوگا ان اللہ فالک الحب النوا یقین اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھنی کا یخرج الحئی مخرج المئی اطمین الحئی وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے مخرج البئی زار کو مغاح الفا تو وہ ہے اللہ لیکن تم کدھر بچلے جا رہے ہو کدھر تم الٹے جا رہے ہو اس اللہ کو پہچانو فالق الاسباح اب یہ فلق دوسرا بھی ہے وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سفید سحر کو نمودار کرنے والا یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے زمین کی گردش ہے جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے بلکہ یہی ہوگا فالق الاسباح صبح کی روشنی کا پھاڑنے والا وہ جال لہ لک و, و شمس اب دیکھیے یہ ہے وہ اعلیٰ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت اللہ کی صفات اللہ کی قدرت ان سب چیزوں کو نمایاں کیا جا رہا تذکیر بے اعلیٰ بجالن اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ سکون کا وقت بشمس و قمر اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لیے وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں رات وجود میں آ رہی ہے اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں ظالق تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العالم ہے زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے وہ ندی جانا رقم الجوم التہدوات البر بہ اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ اندھیری راتوں کے اندر کافڑے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے اسی طریقے سے جہاز ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے علمات کی بربہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو حجف آیات قومی لقومی امور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا اس کی تفصیلی بیان کر دی کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں بہ نظی ان شاء الم نسم واحد اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت عالم علیہ السلام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ریولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور یہ تک لے جائیں وہ بھی ایک جان ہے اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا تو اسی سے خلق امین ہا گاؤ والی بات جو ہے اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے اور مولانا نی رس صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کا مستقر اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانا ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ اب یہ مستقر کیا ہے مستودہ کیا اس پر تین قول ہیں مفسرین کے پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا جہاں ہم آئے ہیں اب مجھے یہاں چھیاسٹھ برس ہونے کو آئے ہیں میں یہاں اس دنیا میں ہوں لیکن مستودہ کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے وطن میں رہا ہوں تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستہ تھا کچھ دیر کے لیے وہاں امانت انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے وہ مستقر ہے دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستہ قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو اور یہ گویا کہ عالم برسک جو ہے یہ عارضی ودیت کرنے کی جگہ ہے عارضی طور پر امانتن رکھنے کی جگہ ہے پھر جانا ہے مستقر جو ہے وہ آخرت ہے تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستعدہ دنیا ہے دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے کلفصل ال آیات الاقوامی یفق ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقوں سے کام لیں غور کریں سوچیں سمجھیں وہ الزی الحمد اللہ ماں اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا بلندی سے پانی فاخرجنا بھی نبات اکنڈ شہی پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات اگنے والی ہر شے جو ہے نباتات زمین سے نکالی فاخرج نا تو ہم نے اس سے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خبرنگ سرسم کھیتی نخرجوین ہو حق بن جس میں سے ہم نکالتے ہیں کہ جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے اب سٹا ہے تو چاہے وہ کوئی کسی بھی یعنی اس کا ہے اناج کا اب کس طریقے سے کہ دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوا ہوتا ہے حبر مترا یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ مین نقل ون تلحا ق انوان دان اور کھجور کے گانبھے میں سے گوشے ہوتے ہیں جو, جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں وہ جنات بنانا اور باغات ہم نے بنا دیے ہیں جو کہ کھجور انوروں کے ہیں وہ زیتون اور زیتون ور اور, اور, اور, اور اناج مشتب وغیرہ متشابہ ایسے بھی جو دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں روپ میں شکل میں اور ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ فرق ہے انظروا ضرور علاج اذا ہی ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے سمر کو جب کہ وہ پکتا ہے کیسا تدریجن اس کے اندر ابھی بڑا کچا پھل ہے پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل اس کا تدریجن ہو رہا ہے انظروا ضرور علاج ہی ان سمراٹ کو دیکھا کرو ازا اسمرا جبکہ وہ پکتے ہیں پھل آتے ہیں وہ یعنی اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو ایزا اے یہ گویا کہ یہاں محسوف ہوگا وہ ین یہی اضا اے نا سمر ہی ازا اسمرا دیکھو اس کے پھل لانے کو جبکہ وہ پھل لائے وہ یعنی ازا اے اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تبدیل وہ پکتا ہے النفی ضالقم الطل قومی یومنون یقیناً اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہیں جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے ایمان بڑھ جائے گا ایمان میں اضافہ ہوگا زیادت ہوں ایمان اور جن کے دلوں میں طلب ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی